بسم اللہ رحمٰن الرحیم وبیہ نصطعین وصلی اللہ نبین محمد ولا علی وصحب اجماعین و من طبی بحثان دین امد اللہ عبادتی جہن تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العلمین وحد العشری کے للہق و زیبہ جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود السلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر محترم سامعین دعا خالص اللہ کا حق ہے اگر ہم اس حق کو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف پھیرتے ہیں تو یقیناً یہ ظلم ہے جو حق ماں کا ہے وہ باپ کو نہیں دیا جا سکتا جو باپ کا ہے وہ ماں کو نہیں مل سکتا بھائی کا ہے بہن کو نہیں مل سکتا ہر کسی کا حق متعین ہے اور سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالی کا ہے یہاں قطن کسی صورت میں یہ حق اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا بہت بڑا ظلم ہے یہ بات ہمارے اپنے درمیان آسان سی لگتی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کو پکارنا ہے اسی سے دعا کرنا ہے لیکن آپ ان لوگوں کے بارے میں غور کیجئے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں لیکن ان کی دعا میں شیر کو شامل ہوتا ہے کہیں وسیلے کے نام کے پر کہیں کسی کے توفیل میں کہیں کسی کے صدقے میں بات معمولی لگتی ہے لیکن ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات ہم معمولی سمجھ لیں اس کی بنیاد کے پر اس کی سزا کم ہو جائے یا اگر ہم کسی کو گناہ تصور نہ کرے تو وہ گنا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے نیکی اور گناہ کا تعین اللہ نے کیا ان اللہ کا حسنات اللہ نے طے کیا ہے کہ نیکی کیا ہے گنا کیا ہے بینا دالک اور اس کے بعد اللہ نے ان کی تمام تفاصل کو بیان کیا جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کی ہے یہاں صاحب کتاب نے جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے دعا خالص اللہ کا حق ہے خالص اللہ کا حق کا مطلب یہ کہ غیر اللہ کی طرف قطن کسی بھی صورت میں کوئی بھی حصہ نہیں پھیرا جا سکتا اگر ہم دعا کے کسی بھی ایک حصے کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف پھیریں گے تو یقیناً شرک میں شمار ہوگا اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نہیں کی جا سکتی اس ضمن میں صاحب کتاب نے بہت ساری آیات کو پیش کیا مشہور آیت جو ہم ہر درسوں کی ابتدا میں پیش کرتے ہیں سورہ زمر کی اللہ نے اشاد فرمایا وکال عربنی استجیب کہ۔ اللہ تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ان اللہ تین استقبیر عبادتی جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں تو سید خلون جہنماخرین میں انہیں جہنم میں زلیل کر کے رسوا کر کے داخل کروں گا یہ جہنم میں رسوائی کیسی ہے سب سے بڑی رسوائی ہے کہ کسی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اس میں بھی رسوا کرنے کا مطلب کیا ہے ایسے مجرموں کو باعزت اور کے پر نہیں لایا جائے گا بلکہ انہیں چہرے کے بل گھسیٹے ہوئے لایا جائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ ذلت ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا کہ دنیا میں مجرمین کو دیکھتے ہیں کہ انہیں پھانسی دینا ہے قتلوں کی سزا دینا ہے عام انداز میں لایا جاتا ہے اس کے بعد انہیں تختہ دار کے پر چڑھایا جاتا ہے نہیں بلکہ ان مجرموں کو ٹانگ پکڑ کر چہرے کے بل گسیٹ کر بلکہ کے سرے ملک میں اللہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کے چہروں کے بل چلاتے ہوئے لایا جائے گا اس بات کے پر اصحاب اکرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کہ ایک انسان چہرے کے بل کیسے چل سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ اس بات کے پر قادر ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیروں کے پر چلائے ہے وہ اس بات کے پر بھی قادر ہے کہ ہمیں اپنے سر کے بل چلا دے وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ چہرے کے بل انہیں گھسیٹ کر چہرے کے بل چلتا ہوا جہنم میں داخل کرے گا دعا خالص اللہ کا حق ہے اس کے بہت سارے دلائل ہے یہاں صاحب کتاب نے پیش کی ہے اللہ کا اشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاهُ وَاحِدًا کہ لوگوں کو صف اس بات کا حکم دیا گیا تھا اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور دعا عبادت ہے تو صف اللہ سے کرنا چاہیے آگے مشورہ ہے سور زاریات کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو صف میری عبادت کے لئے پیدا کیا بات واضح ہے دعا عبادت ہے اس لیے انسان اور جناتوں کو صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہ امید وابستہ رکھنا چاہیے نہ سے دعا کرنا چاہیے کئی آیات یہاں پر صاحب کتاب نے نقل کی ہے اللہ باسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو ساتھ کا مطلب کیا اللہ کو بھی اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اور آج کل مسلمانوں کے درمیان جو بدعتی طبقہ ہے وہ صرف بدعت کے پر نہیں منحصر ہے بلکہ وہ شرک کے دائرے میں داخل ہے بلکہ ان لوگوں کی دعا کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کے علاوہ غیر اللہ سے دعا کا ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو اتنے بے وقوف ہیں یعنی دین کی بالکل تعلیم نہیں ہے دین کا بالکل علم نہیں ہے یہ لوگ ناوز باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو مشہور اشعار ہیں شیعہ رافضی کے بنائے کہ بنا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی مصیبتوں میں پکارا کرو یقیناً تم انہیں اپنے مصیبتوں میں مشکلات میں مدد کرتا ہوا پاؤ گے وہ تمہاری مدد کریں گے اسی لیے وہ لوگ کہا کرتے ہیں علی مشکل کشا حضرت علی یہ مشکلات کو دور کرنے والے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو شیعہ رافضی نہیں کہتا لیکن رافظیت ان کی عقیدت میں ان کی محبت میں ان کے اعمال میں داخل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو ہی پکار رہے ہیں یا کسی قبر کے پر جانے کے بعد اس قبر والے سے امداد کر طلب کر رہے ہیں نہیں بلکہ ان لوگوں کے رافضیت بھی آپ کو نظر آئے گی یہ بہت بڑا علمیہ ہے تو ہمیں لگتا ہے قرآن مجید نے باتیں گئی بہت آسان سمپل سی ہے نہیں یہ ہمارے لیے گرچے ہم اپنے اعتبار سے اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ ہلکی نہیں ہے بہت اہم چیز ہے جس میں اللہ صرف عبادت کے بارے میں مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ میرا حق ہے تم اگر اس حق کو کسی غیر کی طرف پھیرو گے میں یقیناً سزا دوں گا اور سزا یہ ہے سید جہنما انہیں جہنم میں زلیل کر کے رسوا کر کے داخل کیا جائے گا اب یہاں قرآن میں یا جیسا کہ اس یہاں پر صاحب کتاب نے ذہلی عنوان قائم کیا ہے صرف اللہ کا حق ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ کا کیا کیا حق ہے انہیں اپنے حق کے بارے میں پتا ہے بلکہ اپنے حق سے زیادہ وصولنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں میرا دنیا میں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے لیکن انہیں اپنے رب اپنے مالک اپنے خالق کے حقوق کے بارے میں علم نہیں ہے اگر آپ سوال کر لیں کہ اللہ کا حق بندوں کے پر کیا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے تو کیا جواب دیں گے نہیں دے پائیں گے. عمومی طور پر لوگ چونکہ اب یہاں ایک عام مزاج لوگوں کے درمیان بنا ہوا ہے صرف جذباتی اشتعال انگیز تقریریں سن لینا بڑکیلے بیانات سن لینا ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی دینی کاز ہے جب کہ حقیقت میں یہ وقتی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ضرورت دروس کی ہے جس میں ہماری علمی پختگی پیدا ہوتی ہے مسائل کے بارے میں گہرائی اور گرائی پیدا ہوتی ہے اب بتائیے کہ اتنی جذباتی شعلہ بیانی تقریروں کو سننے کے بعد اگر یہ جواب ہم نہ دے پائے تو کیا عقیدے کا علم ہمارے پاس ہے جب کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کا اللہ کا حق اس کے پر کیا ہے حضرت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ متباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ کیا حق ادا کرنا چاہیے تو کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تباد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حق بندوں کے پر یہ ہے کہ اللہ یا کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی کسی کی بھی عبادت نہ کرے وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شامل نہ کرے ولا تو شکوبی سیاح یہ اللہ کا حق ہے اب عبادت میں دعا شامل ہے دعا کے علاوہ بہت ساری عبادتیں نظر و نیاز ہے سب عبادت کے اندر شامل ہے رکو ہے سجا ہے قیام ہے سب عبادت میں شامل ہے عبادت کہتے ہیں تجرب خاکساری اور کسی کی عظمت و جلالت کے سامنے اس کی کبریائی کو سمجھتے ہوئے کوئی بھی کام کرنا چاہے رکو کیا جائے سجدہ کیا جائے تازیمن کھڑا ہوا جائے کچھ مانگا جائے اس کے نام کے پر کچھ نکالا جائے سب اسی کے اندر شامل ہے تو یہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی طرف نہیں فیرہ جا سکتا اب اللہ کا حق سمجھ میں آگیا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے یہی سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جاتے ہیں تباق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بندوں کا حق اللہ کے پر یہ ہے کہ جس نے بھی اس کی عبادت میں کسی غیر کو شامل نہیں کیا اسے وہ جہنم سے نجات دے جنت میں داخل کرے یہ اللہ پر بندوں کا حق ہے لیکن کب جب بندہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شامل نہیں کرے گا تب تو قرآن مجید نے صاف کہا فلاطہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارا ہے یعنی اللہ کو بھی پکارو اللہ کے علاوہ غیر کو بھی پکارو نہیں اللہ نے اس بارے میں صاف کہا مسلم کی روایت اغنا شرکا یعنی شرک میں تمام شرکا میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرکا کو ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے تو پھر کئی الگ الگ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے مشرکین مکہ کے اندر بھی اور یہاں آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے چیز جنہوں نے حقیقت توحید کو سمجھا ہی نہیں نہ عقیدے کو سمجھا نہ منہج کو سمجھا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جیسے آشنائی ہونی چاہیے تھی نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ لوگ آخر عبادت اور ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں مشکین کا طریقہ کیا تھا اگر انہیں لگتا تھا کہ ایک مبود کے پاس ہماری حاجت نہیں پوری ہو پا رہی ہے دوسرے کے پاس جاتے ہیں کے پاس نہیں تیسرے کے پاس یہ کیا کوئی ڈاکٹر ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کا صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا یا آپ کے مرضوں کو نہیں پکڑ پایا اس سے بہتر چلے گئے یہ عبادت ہے یہ ہماری جسمانی زندگی یا جسمانی صحت سے متعلق کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹروں کی طرح اپنے معبودوں کو تبدیل کرے یہاں بھی وہی دیکھیے اگر ایک مزار کے پر کوئی کام کوئی مراد پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے دوسرے پر جاتے وہاں نہیں تیسرے پر نہیں تو پھر وہاں جائیں گے جو اجمیر کے نام سے مشہور ہے اور آخری میں لے جا کر بغداد پہنچتے یہ جو بتایا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کو بھی مان رہے غیر اللہ کو بھی مان رہے قرآن صاف کہا کہ نہیں کسی کو نہیں صاف اللہ نے کہا کہ میں شرکا میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے من عمل اشرک میں کسی بھی عمل کے اندر میرے علاوہ کسی غیر کو شامل کر لیا تو میں اس کے پورے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہوں, ہوں. میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرکوں کو جو اس نے شامل کیا سب خدم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی عبادت اللہ کے لیے کی تھوڑی غیر اللہ کے لیے کی تھوڑی دعا اللہ کے نام پر مانگی اللہ سے مانگی کچھ غیر اللہ کے نام سے مانگی تو اللہ سے جو مانگی اللہ وہ دے گا اگر اللہ والی چھوڑ دے گا نہیں وہ ڈائریکٹ سب کو رد کر دے گا اس لیے کہ اب شرک آ چکا ہے اس کی مثال تھوڑا سا العجیب لگتی ہے لیکن بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر کسی شخص نے بہت اچھی ڈش بنائی آپ کا یہ بریانی بنا لی مرغ مسلم بنا کر دے دیا اگر اس میں تھوڑی سی گندگی نجاست ڈال دی تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جس جگہ کے پر گندگی ڈالی گئی ہے اتنا حصہ نکال دیں گے باقی استعمال کریں گے انسان کی طبیعت اسے قطن برداشت نہیں کرے گی وہ پورا پھینک دے گا میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف کسی بھی خراب چیز کے شامل ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہت خوددار بہت غیرت مند ہے وہ قطن اس بات کو برداشت کرتا ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں کسی غیر کو شامل کیا جائے آگے صاحب کتاب نے جو اب ایک ذائلی عنوان قائم کیا ہے بہت اہم ہے دعا میں سنت نبوی کی پیروی کرنے کی اہمیت یعنی جس طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کرنے کے طریقے بتائے ہیں انہیں کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے دعا عبادت ہے عبادت توقیفی ہوتی ہے یعنی جیسے جس طرح کرنے کا حکم دیا ویسے ہی کرنا ہے تو مثال لیجئے نماز نماز عبادت ہے تو ہم کیسے پڑھتے اپنے طریقے پر نہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں سجدہ بہت اچھی عبادت ہے میں ایک رکعت کے اندر دو کے بجائے تین سجدے کروں گا تو دنیا کا جاہل انسان بھی کہے گا کہ نہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز ہے اس لیے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ چونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے ہر وہ طریقہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہو وہ رد ہو جائے گا اب یہاں تو لوگ ایک سجدہ چھوڑ دیجئے پوری پوری عبادت ابھی شب معج گزاری گئی جو کہ صحیح صنعت سے ستائیس رجب کو ثابت ہی نہیں ہے ان میں لوگوں نے ایک چو چیز ثابت نہیں ہے معراج اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گا اسرا معراج دونوں چیزیں یہ برحق ہے لیکن کس تاریخ کو اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی ہے بس اتنا ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرایا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میراج تو برحق ہے لیکن اس رات میں عبادت کرنا یہ کہاں سے آ گیا کوئی سلاد ہے علفی یا ہزاری نماز پڑھ رہا ہے کوئی اس میں الگ الگ طریقے ایجاد کیا ہوا ہے نماز کے پڑھنے کے جب ایک رکعت میں دو کے بجائے تین سجدے نہیں ہو سکتے ایک رکو کے بجائے دو یا تین رقو نہیں کی جا سکتی ہے بلکہ آگے بڑھ کر اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نویت و نت کہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت سے روک دیا گیا ہے اب اگر کوئی شخص رکوع میں سجدے میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ بھی غلط حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جانے کے بعد نبی کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ رد ہو جائے گا اب وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے سجدہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کی آپ کو بہت زیادہ عجر ملے گا اس لیے کہ آپ نے سجدے جیسی عبادت میں قرآن پڑھا نہ ہی نہ سجدہ قبول ہوگا نہ قرآن کی تلاوت قبول ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخالفت پائی جا رہی ہے اصل چیز یہ ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن خانی کے نام پر کسی اور کو بخشنے کے نام کے پر وہ بھی غلط یہاں تو لوگ ایکسٹرا رکھے رہتے ہیں میرا اتنا قرآن پڑھا ہوا رکھا ہوا ہے جیسا کہ بینک بیلنس ہے آپ فٹ سے کسی بھی نمبر کے ٹرانسفر کر دے ایک قرآن پڑھا کسی کو بھی بخش دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ قرآن پڑھنا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آپ کو پتا ہے پہلے یہ ثابت کروں ثابت ہی نہیں کر سکتے تو جب ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ چیز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو کسی کو بخشنا یہ کہاں سے آ گیا قرآن تو صاف کہتا صاحب کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے عبادات جو کہ بدنی ہوتی ہیں ان عبادتوں کو کسی غیر کی طرف یا ان کے ثواب کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے روزے کے بارے میں ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس کے کچھ روزے باقی رہ گئے تھے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پایا کوئی اور की رو کی بنیاد کے ठीक تو ٹھیک ہے اس کے جو قریبی رشتے دار ہے وہ روزہ رکھیں گے اس کی में ہو جائے گی حج کے بارے میں نماز کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ نماز اگر اس کی چھوٹ گئی ہے کوئی دوسرا اس کا قریبی رشتے دار پڑھے گا تو نماز ادا ہو جائے گی نہیں ہوگی جو چیز ثابت ہے وہی مانی جائے گی یہی عبادت توقیفی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ہم اپنی مرضی اور اپنے طریقے اختیار نہیں کر تو ہر چیز میں ہر عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا آپ کی سنت کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہے اور یہی معاملہ دعا میں بھی ہے کہ دعا بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مانگنا ہے <S eyeballs> یہاں صاحب کتاب نے ایک روایت کو ایک آیت کو نقل کیا ہے ایک تو چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ دوسرے کے طریقے کو فالو بھی نہیں کرنا ہے کہ کسی اور نے کوئی طریقہ بتا دیا پوری تسلی آگے آ رہی ہے چنانچہ خدین بن ایاز رحیم اللہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے خالص اور درست ہونا ضروری ہے خالص اور درست تو یہ دو خالص کا مطلب یہ کہ نیت صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو صرف اللہ سے مانگنا مقصود ہو اور درست ہو کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو دونوں چیزیں ضروری یعنی اندرونی طور کے پر نیت صحیح ہونا چاہیے اور ظاہری اعتبار سے طریقہ صحیح ہونا چاہیے تو اسے سوال کیا گیا کہ اخلاص اور درستگی سے مراد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہو لیکن درست تو نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا ایک آسان سی مثال اگر کوئی شخص بغیر وزو کے نماز ادا کرے تاجدی پڑھنے لگ جائے تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے جو بنیادی شرط تھی تہارت کی وضو وہی نہیں بنایا تو یہ شرط ضروری ہے اقتدا اگر نہیں پائی گئی بعد ختم ہو گئی اگر کسی شخص نے نماز ادا کی چار رکعت اس نے پہلی رکعت کے اندر تشاؤ کیا دوسری میں نہیں کیا تیسری میں کیا چوتھی میں نہیں کیا ڈائریکٹر سلام پھیر دیا تشاؤ تو دونوں پائے جا رہے ہے لیکن طریقے میں مخالفت پائی جا رہی ہے اس لیے وہ نماز قبول نہیں ہوگی وہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ عمل اگر خالص اللہ کے لیے ہو دل میں نیت صاف ہو صرف اللہ کی رضا مقصود ہو لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے اور اگر عمل درست ہو لیکن اخلاص نہ ہو تب بھی اللہ کے یہاں پر وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے دونوں ضروری ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقے بتائے جیسا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت تو باہر نکلتے وقت صبح شام کے جو اسکار ہیں سفر کی جو دعائیں ہیں پسندیدہ ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو دعائیں ہیں زندگی کے تمام تر معاملات میں جو جو دعائیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو جو اسکار ہیں ہمیں اس وقت تو انہی چیزوں کو استعمال کرنا ہے آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور ازکار کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا طریقہ نہیں اپنانا ہے وہی بتانا مقصود ہے جو صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کیا ہے یہاں شیخ الاسلام اب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے انہوں نے نقل کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ بے شک دعائیں اور ازکار سب سے افضل عبادت ہے اس سے پہلے بھی روایت گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل تقریم باعزت عزت کے قابل کوئی اور چیز نہیں ہے صرف دعا ہی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پر قابل تقریم ہے وہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ بے شب دعائیں اور ازکار سب سے افضل عبادت ہے اور عبادات کا دار و مدار توقف اور اتباع پر ہے نہ کہ خواہشات اور بدعات پر علامہ طبیعت نے کہا عبادات کا دار و مدار توقف اور اتباع پر ہے توقف کا مطلب یہ ہے جیسے جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مثال کے طور پر نماز لے لیجئے نماز میں جو سب سے اہم دعا مانگی جاتی ہے سورہ فاتحہ ایک رکعت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ایک ہی مرتبہ تو ہم دو مرتبہ نہیں پڑھیں گے تین مرتبہ نہیں پڑھیں گے یا سورہ فاتحہ کی چند آیات پڑھیں گے کافی ہو جائے گا نہیں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے دو نہیں تین نہیں چار نہیں یہی ہے توقع فیم اور اسی میں آ جاتا اتباع یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی اس کو کیا جائے گا بس اللہ کے رسول کی دعائیں اور ذکر ازکار سب سے افضل دعا اور ذکر ہے اور جو اس کے علاوہ ذکر ازکار ہیں سب حرام اور مکروہ ہیں اور کبھی اس میں شرک بھی ہوتا ہے جس کی طرف اکثر لوگ ہدایت نہیں حاصل کر پاتے بہت اہم بات اللہ نبیہ رحمۃ اللہ نے کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے سب سے افضل دعا وہ ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیوں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے کون سی دعا گھر میں داخل ہوتے وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا آپ بھی بسم اللہ پڑھیے آپ نے کھانا کھاتے وقت تو بسم اللہ پڑھا آپ بھی پڑھیے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہی وہی الفاظ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہم بھی کر رہے ہیں نبی کی اقتدا ہے مصنوع الفاظ ہیں اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کھانے کے بارے میں آپ دیکھیے لوگوں نے عجیب و غریب قسموں کی دعائیں بنا کر رکھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں لوگ ہوٹلوں کے پر بھی لکھ کر رکھے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ وزو کھانے کے پر بیٹھ جائیے ایک ایک رکن کے لیے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو دعا ہے کلی کرے تو دعا ہے پا... ناک میں پانی چڑھائے تو دعا ہے یعنی انسان وضو کرنے کے بجائے دعاؤں میں الجھا رہے گا اللہ کا دین اتنا مشکل اور پریشان کن نہیں ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر وضو بنایا اور بیچ میں کوئی دعا نہیں مانگی ڈائریکٹ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمے کے پر دعا مانگی ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے اب یہ بیچ میں اتنا سارا اتھ کرمن کہ انسان وضو بنانے میں جب دعاؤں کا خیال رکھے باقی ساری چیزیں بھول جائے جبکہ آپ نے کہا کہ وضو میں اسباغ ہونا چاہیے باغ کا مطلب یہ ہے جتنے آزائے وزو ہیں انہیں اچھے طریقے سے دھونا تاکہ کہیں پر بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے ایک مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ تھوڑا جلد بازی میں عضو بنا کر جا رہے تھے تو ان کی ایڑیوں میں خشکی باقی رہ گئی تھی پانی وہاں تک پہنچا نہیں تھا یہاں پر بھی سارے لوگ اپنے کوہنیوں کو ہاتھوں کو دھوتے وقت اور پیر کو دھوتے وقت غلطی کرتے ہیں دیکھ لیجئے کہیں ان کی کے آس پاس کی جگہ خشک رہ جاتی ہے کبھی پیر کے پیچھے حصے کی تو دھیان دینا اسباغ کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو آزائے عضو تک اچھے طریقے سے پہنچانا تاکہ کہ کوئی جگہ خشک کو نہ رہ جائے تو آپ نے کہا ویلقہ کہ ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے تباہی ہے جہنم کی آگ ہے اتنا سخت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کیوں اس لیے کہ اس کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عال تکالیف اور مشکلات کے باوجود بھی وضو مکمل کرنا سرد سخت سردی ہے اس کے بعد بھی آپ وضو مکمل کیجئے یہی اس بات ہے خیر بتانے کا مقصود یہ تھا کہ آپ نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے دعا میں نہ تو کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی نہ الفاظ میں کسی طریقے کی تبدیلی کی جائے گی دعا میں اس بات کا دھیان رہنا چاہیے آگے ان مسائل کا تذکرہ آئے گا بھی ایک جگہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں رسول کی جگہ کے پر نبی کا لفظ استعمال کر لیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں رسول ہی پڑھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسمون دعا میں الفاظ میں کمی بیشی یا تبدیلی جائز نہیں ہے تو یہ اہم چیز ہے جو یہاں اللہ تحمیہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل دعا اور سب سے افضل دعا جو ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے وہی ہے آپ نے جو کھانے کے وقت ہو وضو کے وقت ہو یا وضو کے بعد کھانا کھانے کے بعد کدائے حاجت جو بھی سفر وغیرہ کی دعائیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا اب یہ آگے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو وہ حرام اور مکرو ہے اب یہاں مثال کے طور پر لیجئے کھانے کے وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ثابت ہے جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے ان کے شوہر کی وفات کے بعد شہادت کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش آ گئے تھے اس لیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلما سے نکاح کر لیا تھا تو یہ کھانے کے وقت اپنے ہاتھ کو پوری پلیٹ میں گھمایا کرتے تھے تب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بخاری کی روایت میں یا غلام اے میرے بچے کل بھی امین اپنے داہنے ہاتھ سے کہا سم اللہ اللہ کا نام لو یعنی صبح بسم اللہ پڑھو اور اپنے آگے سے کھا وکل مما علی جو تمہارے قریب ہے تین باتیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی سم اللہ وکل بھی وکل مما علی اللہ کا نام لو داہنے ہاں سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ یہ نہیں کہ پوری پلیٹ کے اندر ہاتھ گھماتے رہو عرب میں عام طور سے جو برتن استعمال کیا جاتا ہے آپ بھی دیکھیے ہمارے یہاں پر خاص طور سے جو تھالا ہوتا ہے بڑی بڑی سینی ہوتی ہے اس طرح کے برتن ہوتے ہیں اور ایک ہی سینی کے اندر آٹھ آٹھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں چار لوگ پانچ لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ ان کی تہذیب ہے ہمارے یہاں پر چونکہ پلیٹ چھوٹی ہوتی ہے ایک آدمی دو آدمی مشکل سے اس میں کھانا کھاتے تو اس میں وہ حکم نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کہیں پر یہ چیز ہے یا یہ بھی ہوتا ہے کہ دستر کے پر کئی چیزیں موجود ہیں تو پھر وہاں کھاتے وقت تو آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اٹھ کر کسی چیز کو اٹھا رہے ہو یہ کھانے کے وقت تو ہے. مسلمان ادب ہوتا ہے کھانے کے وقت تو کہیں پر بھی ہو ہر جگہ پر ہمیں ایک طور طریقے بتائے گئے ہیں آپ اٹھنے کے بجائے سامنے والے سے مطالبہ کر کے اس کو مانگ لیجئے اچھے انداز سے تاکہ کھانے کے وقت تو بدنظمی نہ ہو سکے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اترا. بسم اللہ کے علاوہ برکت اللہ ہم نہیں کہیں گے بہت اچھا مانا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کی برکت کے پر لیکن ہم اس کو نہیں استعمال کریں گے کیوں نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت آپ کا طریقہ نہیں ہے وہی آپ اہم کر رہے ہیں کہ حرام اور مکرو ہے اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں چاہے وضو کے وقتوں میں جو دعائیں شامل کر دی گئی ہو کھانے کے وقت شامل کر دی گئی ہو یا کھانے کے بعد مشہور دعا ہے جو ثابت نہیں ہے من نہیں جو چیز ثابت ہے آپ وہی کی خانے کی الحمدال اور کبھی اس میں شرک بھی ہوتا ہے بعض دعائیں کبھی آپ دیکھیے کسی مشکل اور پریشانی کے لیے کسی عالم کے پاس آپ چلے گئے وہ کہتا ہے کہ مجرب دعا ہے بہت آزمودہ ہے اس دعا کو کرنے کی وجہ سے مشکلات دور ہوتی ہے اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جاتی ہے زندگی کی مشکلات پریشانیاں دور ہوتی ہے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے برکت ہوتی ہے جب اس دعا کو آپ عربی نہیں جانتے ہیں دعا لے لیے جو کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعا ہے ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں شیر کو پایا جائے یہ وہ دعائیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا اب اس میں شامل کر دیتے ہیں نبی کے صدقے اور طوفین میں عربی دعا کے اندر بجاہی نبی کا کہ تیرے نبی کے جا اور مرتبے صدقے طوفیل میں اس کو قبول فرما یا دعا میں اور کچھ شرکی الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں وہی آپ بہن کر رہے ہیں کہ اور کبھی اس میں شرک بھی ہوتا ہے جس کی طرف اکثر لوگ ہدایت نہیں پاتے انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے بس عربی لے کر پڑھنے لگ گئے اور انہیں کیا پتا ہے کہ دعا کے اندر شرک ہے تو یہ خطرناک چیز ہے اس لیے مصنون دعاؤں کا لحاظ کرنا چاہیے وہ دعائیں جو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو قرآن میں مذکور ہے اس سے بہتر کوئی دعا ہماری مشکلات پریشانی خوشحالی برکت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے آگے بیان کرتے علامہ تہمیہ کا قول کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ایسی دعائیں اور ذکر اسکار کو رائج کرے جو مصنون اور جائز نہ ہو کسی کے لئے نہ کسی فقیر نہ عالم نہ بزرگ و نہ مفتی آج صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے جو ذکر ازکار ثابت ہے وہی کرنا ہے آج آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں چلے جائیے ایسی ایسے اولاد اور ایسے ایسے وضاحت لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اور لوگوں کو دے دیے گا کہ, کہ آپ اس کو صبح پڑھیے شام کو پڑھیے اس کے اندر پڑھیے اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ایک نام کوئی کہتا ہے کہ بس اللہ اللہ اللہ کیا مطلب ہے صرف آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر بھی ذکر آپ کو مفرد نہیں ملے گا یعنی صرف کسی نام کو یا اللہ کو آصف پکے یا رحمان یا رحمان یا رحمان مطلب کیا ہے اللہ کو آپ صرف پکار رہے ہیں کیا مقصد ہے اگر آپ کسی آدمی کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں اور اس کا نام صرف لیتے رہے تو اس سے کیا ہوگا اب اس کا نام مثال کے طور کے پر احمد ہے تو اب اس کو بس احمد یامد کیا ہوگا اس سے وہ کہے گا بے کہنا کیا ہے وہ بتا صرف نام پگانے سے مسئلہ حل ہوگا تو اللہ کے نام کے ساتھ ضروریات کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کو قرآن میں اور احادیث میں جتنے بھی اختار دعائیں ہیں اس میں تفصیل ملے گی پورا ایسا جملہ ہوتا ہے جو زو مانا ہوتا ہے بے معنی نہیں ہوتا آگے بیاں کر رہے کہ اس کو نفلی عبادت بنا دے کہ لوگ اس کو برابر انجام دیتے رہے جیسا کہ بہت سارے صوفیہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہاں کوئی چیز آپ کو عمومی طور کے پر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ملے گی بلکہ یہ اپنے بنائے ہوئے اوراد ہیں اپنے بنائے ہوئے اثکار ہیں وہی لوگوں کو بتاتے ہیں مسنون چیزیں آپ کو نہیں ملے گی اور یہاں پر یہ بھی چیز ہے ابھی مثال کے طور پر شب میراج گزری یا آگے شب برت جو کہ شیارات ہے اہل سنت وال سے بیزاری نفرت کا اظہار جس میں کیا جاتا ہے اس میں بھی لوگ عبادتیں طے کر دیتے ہیں کہ آپ کو پچاس مرتبہ سو مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھنا ہے قلو اللہ وحد وحادر اخلاص پڑھنا غلط نہیں لیکن یہ پچاس کی تعین دس کی تعین تیس کی تعین یہ کہاں سے یہ وہی کہہ رہے ہیں اس کو نفلی عبادت بنا دے کے لوگ اس کو برابر انجام دیتے رہے ہیں بعض لوگ الگ الگ, الگ نفل عبادتیں بھی بنا کر رکھے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دو ہی رکعت پڑھنا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ وسلم کے مطابق ہے لیکن کیا ہوگا اس میں آپ رکعت کے اندر اتنی مرتبہ یہ سورے پڑھ لیجئے رکو میں جانے کے بعد یہ دعا پچاس مرتبہ ساٹھ مرتبہ سو مرتبہ پڑھو سجے میں یہ دعا پڑھ لو یہ سب کے سب غلط ہے وہی یہاں پر اللہ میں اپنی کمیاں کرے اس کو نقلی عبادت بنا دے کہ لوگ اس کو برابر انجام دیتے رہیں جیسا کہ وہ پانچ وقتوں کی نمازوں کو برابر ادا کرتے ہیں بلکہ یہ بدعت ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا میں خود اپنے نظروں سے چیزوں کا مشاہدہ کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بریلویوں کے یہاں پر بدعتیوں کے یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کابت اللہ سے تھوڑا سا ہٹ کر داہنی جانب مڑ کر جو نماز ادا کی جاتی ہے جسے جس سلاط غوثیہ یا کوئی اور نام دیا جاتا ہے وہ بغداد کی طرف کی بھی ہو کر پڑی جاتی ہے سوچئے کتنا عظیم جرم اللہ کے گھر میں جو کہ توحید کا مرکز ہے وہاں پر شرک اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف شیطان تھوڑی دیر میں پھینک دے رہا ہے آپ کو ابھی آپ نے اللہ کی عبادت کی نہیں کہ آپ نے غیر اللہ کی عبادت کی اور اسی جگہ مرکز توحید میں مسجد میں اس کے بارے میں جیسا کہ پیچھے آئے بھی گسے مسجد صف اللہ کے لیے ہے فلاں اللہ اہدا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو تو یہ کیا ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ غیر اللہ کو اسی جگہ پر اسی مسجد میں پکارے قرآن منع کر رہے شرک کر رہے ہیں وہی چیز ہے جو یہاں پر علامہ متعمیر رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ نے بیان کی اس کے برخلاف کبھی بھی آدمی جس کے ذریعے دعا کرتا ہے لیکن اس کو لوگوں لوگ سننا تو طریقہ نہیں بناتا اور اسے اس کے حرام ہونے کے بارے میں پورے جسم کے ساتھ یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ حرام معنی پر مشتمل ہے جو دعائیں ہم دیکھتے ہیں خاص طور کے پر لوگوں کو بتا دی جاتی ہے آپ مشکلات کے اندر ہے پریشانی ہے یا کسی بیماری کے اندر آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا بلکہ یہ چیزیں آپ کو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ملتی بھی ہے قرآن کی آیتوں کو نوزم باللہ عورتوں کی ران کے پر کہیں پیٹ کے پر لکھنے کا یہ کہاں سے قرآن کی اتنی بے حرمتی وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ تو ہے قرآن کو لکھ دیا گیا کہیں پر حرام مانا پر مشتمل ہوتا ہے میں نے رافضیوں کی مثال دی جہاں پر شیر میں کھلے طور پر کہا جا رہا ہے ناد علی مدح الجائے کہ حضرت علی کو پکارو وہ عجائب کو ظاہر کرنے والے یعنی جو چیز تمہیں نہیں سمجھ میں آتی وہ کر دیں گے حیرت انگیز کام کرنے والے تجربہ مشکلات میں تمہیں مدد کرتا ہوا پاؤ گے تو یہ حرام مانا پر مشتمل ہے لیکن اس میں حرام مانا موجود ہوتا ہے غور کریں گے مان اور کو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر وہ اچھے الفاظ پر بھی مشتمل ہے جیسا کہ کھانے کے وقت تو دعا ہے کہ بسم اللہ برکت اللہ بہت اچھے معنی پر مشتمل ہے اللہ کے نام سے اس کی برکتوں پر لیکن نہیں ہم اسے استعمال نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ وہ ثابت ہے ہی نہیں جب ثابت ہی تھی نہیں یہ تو پڑھیں گے کیوں اور دوسری بات یہ کہ مانا ہی اس کے اندر حرام ہو یعنی شرکیاں ہو یا کوئی شریعت کے خلاف مانا پایا جاتا ہے تو یہ گناہ پر گناہ ہے ایک تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا اور دوسرے یہ کہ حرام مانا کے پر مشتمل دعاؤں کا اہتمام کرنا دونوں غلط اور انسان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا عمومی طور پر جاہل طبقہ عوام کا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں دھیان نہیں دیتا اور پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے اسی طرح ضرورت کے وقت انسان کچھ دعاؤں کے ذریعے دعا کرتا ہے اور اس وقت تو اس کے لیے کھل جاتی ہے اور غیر شرح وید اور اسکار کا اہتمام کرنا شریعت میں منع ہے اس لیے کہ شرح دعائیں اور اسکار میں صحیح اور بلند اعلیٰ مقاصد و مقاسی دو مطالب ہوتے ہیں اور شریع اسکار کو چھوڑ کر بدعتی ازکار ذکر اسکار کو صرف جاہل اور سرکش انسان ہی اختیار کرتا ہے یہ مجموع فتح کی عبارت ہے علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں انہوں نے جو کہا اس کا مطلب کیا ہے کبھی کبھی ہم ایسے حرام مانا کے پر مشتمل اوراد یا استار یا دعائیں مانگتے ہیں تو ہوتا ہے کہ وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے اس کو مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کو پتا ہے ابود داؤت کی کہ ان کی آنکھ ان کی بیوی کی آنکھ میں تکلیف تھی کسی نے بتایا کہ ایک یہودی ہے وہ منتر پڑھتا ہے وہاں جاؤ جب وہ وہاں پر گئی تو تکلیف دور ہو گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کتنے ذہین تھے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ وہ شیطان ہے وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے آنکھ میں کچوکے لگاتا ہے تاکہ تمہیں بھٹکا سکے اور جب تم غلط جگہ کے پر جاتی ہو اس یہودی کے پاس جس کے پاس یقینی بات ہے کہ شریعت کا علم نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی دعا کے ذریعے علاج نہیں کرے گا جب وہ منتر پڑھ کر پھونکتا ہے تو شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تمہیں اللہ کے در سے ہٹا کر نبی کی سنت سے ہٹا کر دوسرے کے راستے کے پہ ڈالنا تو تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تکلیف ختم ہو گئی لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے کہیں زیادہ عظیم گناہ کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے جو شرک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف ہے اللہ نبی تیمیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قبروں کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر جانور کو قد کی شکایت ہو تو اس قبروں کے اوپر لے جانے کے بعد بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے فوری طور کے اوپر علاج ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں وہ پہنچی بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب قبر والے کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی تکلیف اور اس کی آواز کو سوائے انسان اور جنات کے تمام مخلوقات سنتی ہے تو اصل میں وہاں عذاب ہوتا ہے وہ عذاب کی جگہ ہے اور اس دہشت ناک آواز کو جب جانور سنتا ہے گھبرا کر بھاگتا ہے اور اسی کی گھبراہٹ کی بنیاد کے اوپر پیر کی تکلیف اور قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے انسان اپنی زندگی میں دیکھے بہت سارے لوگ جب بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ ڈر اور خوف مسلط ہو جاتا ہے تو کبھی ان کی پیشاب خطا ہو جاتی ہے تو کبھی کدائے حاجت ہو جاتی ہے ڈر اور خوف کی بنیاد پر تو وہ عذاب کی آواز بہت بھیاک ہوتی ہے وہ صرف جانور سنتا ہے انسان اور جنات نہیں اس کی بنیاد کے پر تو سوچئے جو ایک چیز جاہلوں کے لیے کرامت تھی ایک عالم کی نظر میں عارف بلّہ جو اللہ کو پہچانتا ہے اس کی شریعت کا علم رکھتا ہے اس کی نظر میں وہ عذاب تھا فرق ہوتا ہے انسان دین کے معاملات میں جتنا پختہ ہوگا اسی کے بقدر وہ گمراہیوں سے محفوظ رہے گا آگے انہوں نے علام الامیہ رحمت اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا کہ لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو اللہ کے نبی کی معصور اور آپ سے شابی صدا دعاؤں کو چھوڑ کر کسی شیخ یا پیر کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو جو کتابیں ملتی ہیں پنج وا کے نام کے پر یا اوراد اور وظائف کے نام کے پر کیا ہوتا ہے اس کے اندر عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کچھ مسنون چیزوں کو شامل کر کے باقی تمام چیزیں غیر مسنون طریقے سے شامل کر دی جاتی ہے اکثریت یہ چیز کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اہتمام کیا صبح شام کے اسکار یا دیگر دعاؤں کے بارے میں تو خصوصی طور کے پر اور یہ جو فقہ العدیہ بلادکار اس درس کے سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دعا جیسی اہم عبادت کے معاملے میں ہم گمراہی کا شکار نہ ہو اس لیے کہ دعا سے انسانی زندگی میں جگہ جگہ کے پر سابقہ ہوتا ہے آپ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو دعا ہے قضاء حاجت کے لیے دعا ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے دعا ہے مسجد کے لیے سفر کے لیے ہر چیز کے لیے دعا ہے زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں مکمل علم ہونا شریع آداد کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور آگے کہہ رہے ہیں شیخ شیخ الاسلام علامہ ابن تہمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو چھو دیتا ہے جو اللہ کے اللہ کی اس کے بندوں پر حجت ہے اللہ نے انبیاء کی جو دعائیں ہم کو بتائی اس کا مقصد کیا ہے کہ جن حالات میں انبیاء نے ان دعاؤں کا لحاظ کیا ان دعاؤں کو مانگا ہم بھی اس دعا کو استعمال کریں اگر ہمیں بیماری ہے کوئی بڑی پریشانی ہے تو ہم دعا مانگے حضرت ایوب علیہ السلط وسلام کی دعا مسنی عدالت پر نگار میں تکلیف میں گرا ہوا ہوں تو بڑا رحم کرنے والا اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے آر و مددگار ہے زندگی کی راہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کسی ایسے موڑ کے پر ہے کہ لگتا نہیں یہ کریں تو کیا کریں تو آپ حضرت موسا کی دعائی مانگیے ربی رب ان نیلا انسل تلئی خیر ان فقیر جب وہ مصر سے اپنی جان کو بچاتے ہوئے مدین تک پہنچے تھے کوئی نہیں تھا نہ گھر بار نہ دوست و آباد نہ رشتے دار کیا دعا می رب ربی ان رب من خیر ان فقیر کہ میرے پر تو جو بھی مجھے نازل کر دے عطا کر دے اتار دے میں اس کا محتاج ہوں جامع دعائیں ہوتی انبیاء کی اس کا لحاظ کرنا چاہیے آگے بیان کر رہے ہیں علامہ عالم رحم اللہ کا قول ہے بہت پیارا قول ہے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں وہ شخص ہے جو کتاب و سنت میں ثابت دعاؤں کو چھوڑ کر دوسری دعاؤں کو تلاش کرتا ہے اور اسے برابر انجام دیتا رہے ہے تو کیا یہ ظلم اور سرکشی نہیں اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر یہی مثال میں اکثر دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر نماز اس طریقے کے پر پڑے جو کسی پیر ولی بزرگوں کی یا آپ کی بنائی بھی ہو چاہے وہ شب میراج والی ہو شب برت والی ہو یا کوئی اور رات والی ہو سلا غوثیہ ہو سلاط الفیہ صاف بے معنی چیز ہے اس کے پر ثواب نہیں عذاب ہوگا سزا ہوگی جزا نہیں ملنے والی تو یہ یہاں پر خاص طور سے انہوں نے نقل کیا کہ دعا میں سنت نبی کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے آگے اس ذمے کے اور بھی بہت سارے اہم مسائل ہیں انشاءاللہ جو بتدریج آپ کے سامنے پیش ہوں گے آج جو دور ہمارے سامنے ہے پہلی چیز جو ذہلی انہوں نے قائم کی تھی دعا خالص اللہ کا ہے. یعنی صرف اللہ سے دعا کرنا ہے کسی غیر سے دعا نہیں اور دوسری چیز یہ کہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے جیسا آپ نے بتایا ہے آپ سے ثابت شدہ جو دعائیں وہی مانگے گے اس کے علاوہ کوئی دعا ہمیں نہیں مانگنا چاہیے بہتر یہی ہے اور اس کی جو تصویریں ان شاء اللہ آئندہ درست میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنے دعا میں اخلاص اور طریقے میں نبی کی سنت اپنانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین